کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو میراج میں ملی ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے تو صاف بات ہے کہ نماز پہلے موجود تھی اور حضور علامت ابراہیم علیہ السلات عبادت فرماتے تھے تو ایک تو لکھا انبیاء اور دوسرا مقام شرف جو ملا وہ تھا امامت انبیاء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اب المسلیم بنایا گیا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 اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے آئے کہ نہیں ہے یہ ادبی میں شامل تھا تو بی بی نے دودھ کا بھیجے حضور کے خدمت میں روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے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 تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سما غور جبھی اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف یہاں سے حضور کا معاج تھا مکہ سے مسجد اکثر تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسرا یہ میراج نہیں ہے یعنی گویا کہ تمہید ہے میرا لیکن یہ میں راج تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں تھی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 اور اس کے بعد پھر لکھا ہے علیہ مسلاۃ والتسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معاج کی ابتداء جو ہوئی ہے وہ بیت البتص سے ہوئی ہے اور بیت البخص مسجد اقسام میں ایک جگہ ہے سخارا اس کو کہتے ہیں سکھارا تھا بیت البخت ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر وہاں پر سیدھی رکھی گئی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 ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی ہے کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بارہ سماج فرمائیں اس مبارک سلسلے کا بارو حلقہ کا فرمائیں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 وہ جیناب کا کہنا ہے میں تو صبح چھ بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں صفائی کرتا ہوں پانی بھر کے بد بد تم میرے ملازم ہو میرے کام تو کرتے نہیں ہو محلے والوں کا کام کرتا ہوں یہ عجیب آدمی کہیں کہ پاگل ہے تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے علماء نے ایک مسئلہ اسلم کیا انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو جائیداد کس کو دینی ہوگی فکاہ نے ایک مسئلہ نکالا یہی تو فکا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں اور آج بد قسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے معروم کیا ہے وہ فقح پہ اعتراض کرتا کیونکہ اس بیچارے کو خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا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 اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا تو وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں آپ ڈاک کو ڈاکٹروں کو دیکھے ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دور سے دیکھیں آپ ان سے بات زیادہ نہ کریں ان سے ہاتھ نہ ملائیں یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے حالات ہو سکتے ہیں کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک بھی ہوتا ہے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 تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں تم سمجھ ڈال آدمی ہے تم بتاؤ گے تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی اور انہیں کہا اب ہوئی نا بات اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی وزیر صاحب کہا, کہا دیکھو اب بتا ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا اس نے کہا اگر اللہ میں یہاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی اور کیوں نے کہا گلا دیکھنا اندر دیکھ ناک دیکھنا یوں گا یہاں بھی ضرورت پڑی تھی دیکھ لیا دی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 اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا یہ عجیب آدمی اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے اکول جو ہیں اپنے عقل ناقص ناپس عقل ہو تو آدمی سمجھے نا اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے میں کہوں گا رکھ رہا ہے سورخ رنگ کا لے ہے مجھے کیا بتا کیا بلا اگر آپ وہی چیز جوہری کے پار لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ پوت ہے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 جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں کچھ نہیں کوئی چیز نہیں یہ تو بس ایسے فضا نہیں لگوں ہے کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے نہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان بھی ہیں آسمانوں کے دروازے بھی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نو پر طوفان بھیجا تھا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 اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جیسے کسی سوئی کے نا سے اونٹ کا گزرنا بحال ہے اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا بحال ہے اور ان کے لیے آس جنت میں داخل ہونا بحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں حضور فرماتے ہیں جب تب نے آواز دی تو پوچھا کہ من کون فکالا نجی برائی اس نے کہا کہ میں حجی بری لوں فکیلا من با کا تمہارے ساتھ کون فکالا محمد وسلم حلپ عیسائی لگی ہی میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ انہوں نے کہا کیا حضور کو بے ست یا آپ کو بلاوا بھیجا گیا آپ کو میراج کی دعوت بھیجی گئی فکول تو نام فوتی حلی اباسوا حضور فرماتی آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے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 فَإِذَابِ اِبْنِ خَالَتَ عَلَيْهِمَ <السَّلَام> دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ سے میری ملاقات کروائی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں جب تیسرے آسمان پہ, پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب میں چوتھے آسمان پہ, پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہ یا شاطر الحسن اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے فرماتی ہے کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور پچاس پرسینٹ جو ہے وہ تو پوری دنیا میں تقسیم کر دو انسانوں میں حیوانوں میں جانوروں میں پرندوں میں تیور میں اشجار میں نباتات میں موسم میں گلزاروں میں اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا ہر آدیا نے آپ اندازہ فرمائے کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ, پہ پہنچا اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبی وسلم اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی آنا جب ہارون اسلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی اتنی لمبی داڑھی مبارک تھی حضرت ہارون اسلام اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی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 میں نے جبریل سے پوچھا کہ من آج آیا جبریل یہ کون تو اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ آب کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ سلاد ابراہیم علیہ سلادلام ہے اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے بیت المعمور ہے یہ تو اللہ کا کعبہ ہے ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جبریل نے عرض کیا کہ آسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں ستر ہزار فرشتہ ردانہ طواف کرتا ہے اور جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے آپ اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے کہ محمد مصطفیٰ تیرے ملک تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرش کیونکہ تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی اور حضور ہے کہ اگر بیت المامور کو اللہ چاہے اور زمین پہ اتار دیں تو این اسی کے اوپر آ کے بیٹھے اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہائی جہاز میں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے نواز پڑھ لیں ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کابا اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یا جیسے حرم شریف میں نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کعبے سے نیچے چلے گئے لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض, الارض یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا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 عندها جنت اذ صدرت ما يغشا اللہ کے نبی فرماتی ہے میں نے ایک ایسا درخت دیکھا وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا صدرہ کہتے ہیں سدر سے سدر کہتے ہیں پیر لیکن فرمایا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 شما جرائیں تو اڑتے ہیں پر میں وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا اور اللہ کے ملائکہ وہاں سچ ریز تھے اور ایسا جمال اور کمال کا مندر تھا حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلا اصو میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے پا جمال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 آ... افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیراج سے واپس تشریف پا رہے تھے تو اللہ پاک تن اب دوبارہ دکھلایا دوبارہ دکھلایا گیا جبلی السلام کو اس کی اصلی صورت میں اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاسی تک یاد رکھے کہ حضور کا سدرت المنتہا تک پہنچنا جو ہے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 جب حضور نے کہا تحت اللہ سلواتو بہت بات جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی حاضری اپنی خوشبو اپنی خزو اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرما السلام علیہ کا رحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا ہے کہ دیکھو جی السلام علیہ کا علیہ کا خطاب ہے کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے منع یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے ابھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیہ کا یو ار نبی حالانکہ یہ بات نہیں ہے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 پھر آن کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے کالا ابراہیم ربی الدی اہی ومید کالا امید اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو اس کلام کو نکل کر رہا ہوں کہنے والا تو نمرود تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں قَالَ فَإنَّ اللَّهَ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 میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے پچاس نوازے فرسو تو علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی سرکار دو عالم سلسو آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی فصل تخفیف اللہ سے معافی مانگیں پچاس نمازے بہت پیار اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نہ جی اب کیا کریں اکل ایار ہے سو بھی بنا لیتی ہے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 انس تکر اگر یہ مک اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے پلما وَخَرَّ سا کا فَلَمَّا افاق قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ لیک اللہ تبارہ کودار نے جب اپنی تجلی داڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو اب اصل میں لکھا کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے رویت نصیب کی حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا تو مسا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہ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 باتیں تم نقل کر رہے ہو یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں کمال کرتے میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جی ہل سن لو کہ میرے نے سچ کہا کہ تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمایا کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں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 حضور فرماتی کرب تو کر بدن ماں کرب تو فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی کیوں دیکھے جب آپ برا کرنے آئے ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں ڈپٹی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں نوازے پڑھتے آپ نے کبھی دروازے گنے یار آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں دروازے گرنے جاتے ہیں یہ آدمی مسجد میں گیا نا مال بڑی واپس آ گیا اور دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے حضور اگر مسجد اقسام میں گیا تو دروازے گننے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنی ہیں اور کیسے ہیں لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوا بہت اداس ہوا بہت غمگین ہوا لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی غم کیوں کرتے ہو اداس کیوں ہوتے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے ابھی پیدل مغد اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کابروں سے پوچھو کیا پوشو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حق میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا پیدل مغدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا میں نے کہا پوچھو کیا پوچھو جو پوچھ میں جواب دے رہا اب جناب وہ بول نہیں سکتے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 بھائیو دوستو عزیز نوجوان ہو